پیر کا دن ستائیس اگست اور سال 2018 اٹھارہ ہے اور میں ہوں یہ <متحد> ریڈیو زرمبش کی آزمائشی نشریات ہیں آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ بی ایل اے نے ارنائی اور مچھ میں مختلف کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کر لی کولوا آرمی کیمپ پر حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی بلوچستان مختلف علاقوں سے ایک شخص لاپتہ دو بازیاب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد جنوبی کریہ زون کا آرگنائزنگ باڈی اجلاس زیر صدارت زونل آرگنائزر حفصہ بلوچ منعقد ہوا سندھ کے علاقے مورو سے ملنے والی تشدد شدہ لاش کی شناخت شعید علی شاہ کے نام سے ہوئی ہے ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ اور عراق میں سکس شدت کے زلزلے سے ایک شخص علاق جبکہ 140 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کے ساحلی علاقوں پسنی اور گوادر سمیت کیچ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک میں سرمایہ کاری اور بڑھتی ہوئی برآمدات کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی دباؤ کا سامنا ہے اقوام متحدہ نے میانمار کی فوج کی سینئر قیادت کو روہنگیا مسلمانوں کی قتل عام کے سزا دینے کا مطالبہ کر دیا ہے تاجکستان کے جنگی طیاروں کی افغانستان کی صوبے میں تاجکستان کی جنگی طیاروں کی افغانستان کے صوبے تخار میں بمباری اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے نامعالم مقام سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آج ارنائی کے علاقے شہرگ میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے عملے کی ذمہ داری قبول کر لی ترجمان نے کہا کہ آج صبح بلوچ سرماچاروں نے شہرگ میں سفر باش کے مقام پر فرنٹئیر کور کے پوسٹ پر فائرنگ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک کیا جس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں جبکہ ایک اور بیان میں بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گزشتہ شب مچھ میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے عملی کی ذمہ داری قبول کر لی ترجمان نے کہا کہ گزشتہ شب بلوچ سرمچاروں نے ریلوے اسٹیشن مچھ میں موجود فورسز کو راکٹ سے نشانہ بنایا جو اپنے ادب کے قریب گرا اور ادب پوری طرح نشانہ نہیں بن سکا اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مقصد کے اصول تک پاکستانی فورسز کے خلاف ہماری کاروائیاں جاری رہیں گی بلوستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گورام بلوچ نے کولوام میں آرمی کیمپ پر راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کیچ کے علاقے کولوا میں پچیس اگست کی رات سگک آرمی کیمپ پر دو راکٹ داغے جو آرمی کیمپ کے اندر جا گرے جس سے فورسز کو نقصان اٹھانا پڑا گورام بلوچ نے کہا کہ قابض فوج پر عملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے مشکے سے فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ تربت سے دو افراد بازیاب مشکے کے علاقے نوکجو سے گزشتہ روز فورسز نے گھر پر چاپا مار کر سراج وال ستار کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا در اسنا تربت سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے دو افراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد جنوبی کوریا زون کا آرگنائزنگ باڈی اجلاس منعقد اجلاس کے مہمان خاص بی ایسو آزاد کے مرکزی چیئرمین سوراب تھے اجلاس میں سرکولر زونل رپورٹ تنقید برائے تعمیر تنظیمی امور عالمی علاقائی سیاسی صورتحال اور آئندہ کا لائے عمل ایجنڈے میں زیر بحث رہے اجلاس کا باقاعدہ آغاز شہدائے بلوچستان کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی سے کیا گیا بی آزاد کے چیئرمین سوراب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جاری ریاستی بربریت میں آئے روز شدت پیدا ہوتا جا رہا ہے مذہبی انتہا پسند منشیات فروش گروہ اور ریاستی ڈیٹ اسکواڈ بلوچستان میں پھیلا دیے گئے ہیں جو بلوچستان بھر میں بطور ریاستی فورسز کے معاون کار انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہیں جبکہ سکیورٹی فورسز نے گزشتہ سال دسمبر سے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کے سلسلے میں تیزی لائی ہے جس میں دن بدن شدت لایا جا رہا ہے بلوچستان میں انسانی حقوق کے سنگین پامالیوں کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا نے بلوچستان کو مکمل نظر انداز کیا ہوا ہے جبکہ مقامی میڈیا سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول کی وجہ سے ریاستی بیانیہ کو تشہیر کر رہا ہے ایجنڈوں پر بحث مباحثے کے بعد آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے میں آرگنائزنگ باڈی کو تحلیل کر کے نئی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی جس میں آرگنائزر افسا بلوچ منتخب ہوئے سندھ کے ضلع نوشیر فیروز کے علاقے مورو سے انیس اگست کو ملنے والی مسق شدہ لاش کی شناخت سندھی کمپرس تنظیم جسکم آر سر کے کارکن سید فتح علی شاہ کے نام سے ہوئی تھی جسے اٹھارہ اگست کو اغوا کیا گیا تھا اور انیس تاریخ کو اس کی لاش ملی تھی جسے پولیس نے لاوارش سمجھ کر دفن کر دیا تھا واضح رہے سید فتح علی شاہ جی ایس این متحدہ معاذ آر سر دھڑے کے متحرک کارکن تھے اور سندھ گریتی آزادی سن چاہتا ہے آزادی ایران کے مغربی شہر کرمان اور عراق میں چھ اشاریہ ایک شدت کے زلزلے سے ایک شخص علاق جبکہ ایک سو چالیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز کرمانشاہ کے شمال مغرب میں اٹھاسی کلومیٹر دور آٹھ کلومیٹر کی گیر آئی تھی جبکہ دوسر دوسری جانب آج بلوچستان کے ضلع کیچ سمیت ساحلی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے صدا ہو کر لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر چار اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے جس کا مرکز گوادر سے ستر کلومیٹر مشرق میں تھا تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی دباؤ کا سامنا ہے رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستانی معیشیت کے حوالے سے ایک تجزیہ جاری کیا جس میں اس نے اخذ کیا ہے کہ بیرونی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے کم عتے ذر مبادلہ کے ذخائر کا مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے موجودہ سا مالی سال دو میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارا 18 عرب ڈالر ہے جس نے ملکی بیرونی ذمہ داریوں میں رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ذر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی ہے پاکستان کی نئی منتخب حکومت نے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا خواہش کا اظہار کیا ہے جبکہ در اسنا چین اور چینی بینکوں سے قرضے لینے کے آپشن بھی اس کے پاس زیر غور ہیں میانمار میں مسلمان روہنگیا اقلیت کی قتلِ عام کی تحقیقات پر مہمور اقوام متحدہ کے تحقیق نے پیر کے روز بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ میانمار کی فوج کے سربراہ اور ان پانچ عسکری قائدین کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے جن پر مسلم روہنگا کمیونٹی کے خلاف اجتماعی نسل کشی کے جرائم کے ارتکاب کے الزامات ہیں واضح ہے گزشتہ برس اگست میں میانمار میں باغی گروپوں کے خلاف پر تشدد سکیورٹی آپریشن کے آغاز کے بعد تقریباً سات لاکھ روہنگیا باشندے میانمار کے شمار صوبے راکین سے بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے اس دوران رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ سرکاری فوجیوں اور ان کے امنوا ٹولیوں کی جانب سے قتل زندہ جلانے اور عصمت دری کے واقعات بڑی تعداد میں رونما ہوئے جبکہ دوسری طرف میانمار کے حکام نے خود پر عائد نسلی تت کے الزامات کو سختی سے رد کر دیا ہے تاجکستان کی جنگی طیاروں نے آج صبح افغانستان کے صوبے تخار کے ضلع درخد میں بمباری کی ذرائع کے مطابق طیاروں نے اس وقت بمباری کی جب تاجکستان کی سرحدی فورسز اور افغانستان سے تاجکستان میں داخل ہونے والی نامعلوم مسلح افراد کے درمیان شدید نوعیت کی جڑپیں ہوئی افغان صوبے تخار کے ترجمان محمد جواد نے تاجکستان کے سرحد پر ہونے والی جڑپ اور بمباری کی تصدیق کی اور ساتھ ہی مقامی سرکاری ذرائع نے تاجکستان کے دو سرحدی اہلکاروں کی علاقت کی بھی تصدیق کی واضح رہے کہ افغان واضح رہے کہ افغان حکومت نے اس سے قبل بھی یہ الزام لگایا تھا کہ روس تاجکستان کے سرحد کے قریب افغان آرمی سے لیے گئے فوجی گاڑیوں کی مرمت کر کے انہیں واپس طالبان کے حوالے کرتا ہے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کے آزمائشی نشریات